ہمیں کہتے حضرت صاحب ابن جسامہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا انداری من المشرقین مشرقین کے اہل خانہ کے بارے میں یو کہ کے جن پر رات میں چھاپا مارا جائے فیوساب من ذرا و نسا جس کی وجہ سے ان کی بچوں اور عورتوں کو نقصان پہنچ جائے مطلب یہ ہے کہ مشرقین کی عورتوں اور بچوں کو اصالتاً قتل کرنا ممنوع ہے لیکن جب ان کے گھروں پر رات میں حملہ ہو کہ رات کے اندھیرے میں مرد عورت کے درمیان تمیز مشکل ہے اس میں وہ بھی مارے جاتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے پوچھا مشکین کے اہل خانہ کے بارے میں کہ جن پر رات میں چھاپا مارا جائے اور جس کی وجہ سے ان کی بچوں عورتوں کو نقصان پہنچے تو نبی رسار نے فرمایا ہم منہم ایسی صورت میں وہ کون نساء مشرقین اور زرعی مشرقین بھی رجال مشرقین میں سے ہیں مطلب یہ ہے کہ اسالتاً اور ارادتاً ان کو قتل کرنا منع ہے لیکن ایسی صورت کے اندر جائز ہے وکان امر یعنی ابن دینارین یقول حضرت سفیان اب صنعت کے راوی سفیان ابن اولاک فرماتے ہیں کہ امر ابن دینار کہتے تھے ہم من آبا یعنی ہم من ہم کے بجائے یہ لفظ روایت کرتے تھے ہم من آبا وہ بچے اپنے آبا کے قبیل سے ہیں کہ جس طریقے سے اس صورت میں ان کے آبا کو قتل کرنا جائز ہے ان کو بھی قالت ظہری ابن شہاد صنعت کے راوی ابن شہاد زہری کہتے ہیں کہ سما سم رسول اللہ صاحب ذلك ان قتل السائی و پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا یہ زہری کی اپنی رائے ہے منع تو پہلے سے ہے عورتوں بچوں کو قتل کرنا تو پہلے سے منع تھا اسی وجہ سے سائل نے سوال کیا کہ جب حملہ ان کے اوپر رات میں ہو تو اس صورت میں بچوں عورتوں کو کیا حکم ہے ان کو بچا پانا تو بڑا مشکل ہے البتہ اس حدیث سے اتنی بات معلوم ہوئی کہ شبخ یعنی رات کو مشرقین کے گھروں پر چھاپہ مارنے کی صورت کے اندر وہ ممانات بچوں عورتوں کو قتل کرنے سے جو ممانات ہے وہ باقی نہیں رہتی ہے کیونکہ یہ ارادتاً نہیں ہو رہا ہے اور اشالتن نہیں ہو رہا ہے ان کو قتل کرنا مقصود نہیں ہے پڑھو امین قال حددنا من سید مرسول قال حزتنا من رضا رحمان من جوانا بالسناد قال حددنی محمد وحزدت اسلام وانا فيه ربی الله تعال عرفو عنه رسول الله سجد الله وعليم وزجر قال فطرق بیها فقال ان غدتن فلا من ناجی فولید قنادان حسنا مرحبا جزرائهпервыхلزه رجاء والحفظةور إخلöß رجالي سنة السكتين من آكتين وطعام مثلاazل Lokارك. بأول害حود حتما عدة سنة السكتينoi عن الجفلل م 2030 أكبر مطالبة جزرائه أكبر حفظ كزرائنا والقليق عنه لطيفاء وطالطفان فجرى!. اليوم بسبباء في فتر cognitive الداخله provider. أيضا زال出 내가 أع MX점 واعطة مسلمان عورت کا مشرق مرد سے نکاح جائز تھا مسلمان عورت کا مشرق مرد سے نکاح جائز تھا اسی لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی صاحب دادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح العاص ابن ربی سے کر دیا تھا جو مشرک تھے ہجرت کے بعد ہجرت کے دوسرے سال جب غزو بدر پیش آیا جس میں مشرکین کے ستر آدمی قتل کیے گئے اور ستر ہی قید ہوئے ان قیدیوں کے اندر حضرت زینب کے شوہر العاص ابن ربی بھی تھے اور سے یہ ہوا کہ فدیہ دے کر مالی معاوضہ دے کر کے اہل مکہ اپنے قیدیوں کو چھڑا کر لے جا سکتے العاص ابن ربی نے پیغام بھیج کر فدیہ دینے کے واسطے حضرت زینب کا وہ ہار جو ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا نے جہد میں دیا تھا وہ منگوایا تاکہ فدیے میں دے کر کے رہائی حاصل کریں انہوں نے وہ ہار جب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تو اس ہار کو دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کی یاد آئی کیونکہ ان کی یادگار ہے اور آپ پر دقت تاری ہوئی چون سے آپ نے حضرات صحابہ کرام سے مشورہ اور ان کی اجازت سے وہ ہار ابولہصب نے ربی کو واپس کر دیا اور بغیر کسی فدیہ کے ان کو رہا کیا اس عہد کے ساتھ کی مکہ جا کر کے حضرت زینب کو وہ مدینہ بھیج دیں گے چون سے انہوں نے اس عہد کو پورا کیا اور مکہ پہنچنے کے بعد ایک رشتہ دار کے ساتھ انہیں اوٹنی پر بٹھا کر کے مدینہ کے لیے روانہ کر دیا راستے میں حبار ابن الاسود اور اس کے ساتھ ایک آدمی ناف ابن عبد العبد حبار ابن الاسود اور اس کے ساتھ ناف ابن عبد القیس نے حضرت زینب کی اونٹنی پر نیزہ مارا جس کے وجہ سے اونٹنی زخمی ہو گئی اور حضرت زینب گر گئی اور وہی ان کی بیماری کا سبب بنا <تصفح> یہ بس اتنا ہی ضروری قصے کا اتنا ہی ضروری حصہ سمجھنے کے لیے کافی ہے حدیث <تصفح> کو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبار ابن الاسود کے متعلق کیا کیا حمزہ اسلامی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک سریے کا امیر بنا کر بھیجا سریہ جس لڑائی میں آپ بنت سے نفیر شریف ہوں وہ تو غزوہ کہلاتا ہے اور آپ نے لشکر جس لشکر کو ترتیب دیا روانہ کیا خود نہیں ساتھ میں گئے وہ سریا ہے حمدہ اسلم سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک سریے کا امیر بنا کر بھیجا کالا کہتے ہیں رج توفیہ میں اس سریے کے اندر نکل گیا وہ کالا آپ نے فرمایا کہ ان بجن تن پہاڑی پوہ بنار اگر فلاں کو پکڑ پانا تو اس کو آگ میں جلا دینا یہاں فلاں سے وہی حبار ابن الاسود مراد ہے فول میں نے روانگی کے لیپ آپ کے سامنے سے پشت پھیری فنا دانی آپ نے پھر مجھے آواز دی پر حجا میں واپس آپ کے پاس آیا فکالا فرمایا کہ ان وجہ تم فلانند فخل ولا تو اگر فلاں کو پانا تو جلانا نہیں تو اس کو قتل کر دینا جلانا نہیں فن اولابناری اللہ رب الار اس لیے کہ آگ کی سزا نہیں دیتا ہے مگر آگ کا پیدا کرنے والا تو گویا ایک حکم دیا تھا نافذ ہونے سے پہلے ہی وہ منسوخ ہو گیا دوسری روایت ہے ابو ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی اس سریے کے اندر موجود تھے جس سریے کا امیر حمزہ اسلم کو مقرر کیا تھا کہتے ہیں ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر میں بھیجا وہی لشکر جس کے امیر حمزہ اسلم تھے فقالا تو آپ نے فرمایا ان وجدتم تم و فلا اگر فلاں اور فلاں کو پانا وہ اوپر والی روایت میں تو ایک ہی شخص ہے ان وجہ تم فلانند فخلو اور یہاں فلانند وہ فلانند یہ دوسرا فلاں سمجھ گئے کون ہے نافع نے عبد اس کے بعد حدیث مذکور کا معنی ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ دشمن کی تحریک بنار کا کیا حکم ہے دشمن کے قابو میں آنے کے بعد تو اس کو آگ میں جلانا بال ناجائز ہے اور قابو میں آنے سے پہلے اگر تحریک بنار بن کے بغیر اس پر قابو پانا ممکن ہے تو بھی تحریک ناجائز ہے ہاں اگر اس کے علاوہ اس پر قابو پانی کی کوئی صورت نہ ہو تو اس صورت میں اکثر علماء کے نزدیک جائز ہے حضرات صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ میں بھی اس مسئلے میں اختلاف رہا ہے چنانتے حضرت عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تحریک بن نار کو مطلق مقروح گردانتے تھے یعنی چاہے وہ اس کے کافر ہونے کی وجہ سے ہو یا قاتل ہونے کی وجہ سے ہو کسی بھی وجہ سے تحریک بینار مناسب نہیں ہے جبکہ حضرت علی اور حضرت خالد ابن ولید یہ دونوں جواز کے قائل تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض مرتدین کے احراق کا حکم دیا تھا اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر عمل درآمد کیا تھا یعنی جلایا تھا ان مرتدین کو لیکن اس کے بعد امت کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ دشمن پر قابو پانے کے بعد پھر تحریک بینار کی گنجائش نہیں ہے اسی کتاب میں آگے ایک باب آ رہا ہے الحکم فیمن ارتدہ اس باب کے تحت حدیث ہے ان علین احرق ناسن ممن ارتقو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ ایسے لوگوں کو جو مرتد ہو گئے تھے آگ میں جلایا بالا گزال کا ابن عباس یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی فقال تو انہوں نے فرمایا لم اکن لی اہر ہوں میں تو نہ جراتا کیوں فعن رسول اللہ صلاح لاتو عزیب بھی عزاب اللہ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ کا عذاب کسی کو نہ تو اللہ کے عذاب سے مراد کیا ہے یعنی عذاب نار کسی کو نہ دو پڑھیے <بارئی> <بارئی> صلى الله عليه وسلم تقالا من هذه بولدها ربها ولدها قال انه اور اسی طریقے سے ترجم قرآن پڑا ہوگا جگہ جگہ پر شان نزول بیان کرنے کا التظام کیا جاتا ہے تو شان رضول کا مطلب کیا ہوتا ہے جب کوئی خدائی کلام یا انسانی کلام کسی خاص واقعے کے تحت نازل یا وارد ہوتا ہے تو اس واقعے کو سمجھے اور جانے بغیر اس کلام کے صحیح معنی مرادی تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے اگر اس کلام کے شان نظور یا سبب نزول یا پس منظر یا بے گراؤنڈ سمجھے نا یہ شان نظول کا معنی ہے اگر اس خدائی یا انسانی کلام کے شان نظول یا سبب نزول یا پس منظر یا بیک گراؤنڈ کو نظر انداز کر دیجیے تو یا تو کلام محمل ہو جاتا ہے یا کچھ سے کچھ اس کا مطلب سمجھ لیا جاتا ہے وما رمائتا از رمیتا ولا کن اللہ راما ہجرت کی رات میں کفار مکان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا امانتیں ان کے حوالے کی کہ تم یہ فلا فلا کی امانت ہے ان کو دے کر کے تبانا اور جب آپ نکلے تو ایک مشتق لے کر کے ساتھ رجوع کہہ کر کے پھینکا ان کو فار کے درمیان ہی سے آپ نکل آئے آپ ان کو نظر نہیں آئے سمجھے نہیں تو اللہ تعالی رہے ہیں ومارا میتا وہ مشتقاک آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی کیا مطلب یعنی پھینکی تو آپ ہی نہیں تھی لیکن تاثیر کے اعتبار سے در حقیقت وہ اللہ نے پھینکی تھی اب اگر اس پس, یہ پس منظر اور یہ گراؤنڈ اس آیت کا معلوم نہ ہو اور موجودی بن کر کے ڈکشنری لے کر کے آپ اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں وہ ہمارا تھا آپ نے نہیں پھینکی بلکہ جس وقت پھینکا تھا بلکہ اللہ نے پھینکی تو اس سے کیا سمجھے زیادہ یہ سمجھے گا کہ نو بلا اللہ رسول کے درمیان کبھی فٹ بال میچ ہوا تھا جس کے بارے میں جھگڑا ہے کہ پہلے گیند کس نے ماری یہی <laughs> تو سمجھو گے نا تو یہ پسے منظر کو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی جس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو ناراض کیا ہے <laughs> نا <laughs> اب یہ شیعہ اس سے ارشاد صحیح ہے آپ نے یہ فرمایا لیکن شیعہ اس کا کیا مطلب نکالتے ہیں انہوں نے کہا حضرت ابوبکر بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کو میراث آپ کے درکار میں میراث نہ دے کر کے فاطمہ کو ناراض کیا اور آپ نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا اور جس نے مجھ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا تو فاطمہ کو میراث نہ دے کر کے گویا ابو بکر صدیق نے اللہ تعالی کی ناراضگی مول لی یہ پس منظر کو اور اس حدیث کے بیک گراؤنڈ کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے ایسا ہوا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی ان جن کے نکاح میں آپ کی شاہدادی حضرت فاطمہ نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا تھا اب بتائیے عورت کو سوکن سے تو ویسے تکلیف ہوتی ہے اور پھر بھی بنتے رسول کی سوکن دشمن رسول کی بیٹی بنے بنتے رسول کی سوکن دشمن رسول کی بیٹی بنے اس سے جو ہے کتنی تکلیف ہوگی اور کون سا ایسا باپ ہوگا جس کو بیٹی کی تکلیف سے تکلیف نہیں ہوگی کون سا ایسا باپ ہوگا جس کو اپنی بیٹی کی تکلیف سے تکلیف نہیں ہوگی اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا سمجھا نا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور اس سے میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف ہوگی اور اس کی تکلیف سے مجھے تکلیف ہوگی تو کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا بھانمتی نے کمبا جوڑا اس کو میراث سے لگا دیا جبکہ پسے منظر اس کا یہ آ بات سمجھ میں نہیں میں نے اس مناسبت سے ذکر کیا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی نے یہ ارادہ کیا تھا اور آپ نے ناگواری ظاہر کی تھی تو اس وقت یہ ابولاس ابن ربی کی وفاداری کا بھی ذکر کیا تھا کہ وہ اتنے وفادار نکلے کہ وعدہ کر کے گئے تھے زینب کو مکہ سے بھیجنے کا جاتے ہی انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور میری بیٹی زینب کو میرے پاس بھیج دیا چھ سال کے بعد پھر ابوالاصم ابن ربی اسلام لے آئے تھے اور اسلام لا کر کے مدینہ آ گئے تھے اور آفلم نے حضرت زینب کے ساتھ ان کے نکاح کو باقی رکھا تھا حضرت عبد الرحمان ابن عبداللہ اپنے باپ حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے فن تلق لہذتی آپ پرتھائے حاجت کے لیے گئے فر آئی نا ہم ماراتن فر خان میں نے ایک چڑیا کو دیکھا جس کے ساتھ دو چوزے تھے اس کے بچے فض نہ ہم نے اس کے دونوں چوزوں کو پکڑ لیا فواجا عتل وہ چڑیا آئی فواجا الت اور منڈل آنے لگی یعنی چو چو کرتے ہوئے اپنے بچوں کے خاطر منڈلا چو چو کر کے وہ ان کو پکار رہی تھی یا اپنے بچوں کو پکار رہی تھی یہ تو پتا نہیں کہ وہ چڑیا جو ہے اوپر جو ہے رہی تھی چوچو کرتے ہوئے اب وہ چو چو کہہ کر کے ان کو پکار رہی تھی جنہوں نے پکڑا تھا بچوں کو یا بچوں کو پکار رہی تھی اس لیے کہ چوچو نہ ان کا نام ہے نہ اس کا نہ <laughs> بچوں کا نام ہے سمجھ مرغی کے بچوں نے مرغی سے کہا کہ امی آدمی جیسے اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں عبدالحنان عبدالمنان محمد خالد محمد زاہد ایسے ہی آپ ہم لوگوں کا جو ہے نام رکھ دیں جس کی ضرورت ہو اس کا نام لے کر پکال لیں اب آپ چوں چوں کرتی ہیں ہم سب کو بھاگنا پڑتا ہے تو مرغی نے بڑے پیار سے سمجھایا بیٹے ہماری برادری کے اندر زندگی میں نام رکھنے کا رواج نہیں ہے بلکہ مرنے کے بعد نام رکھتے ہیں چکن فرائی چکن چلی چ... چکن بریانی اور تمہارے دادا کا اسیر وقت میں نام رکھا گیا تھا مرغ مسلم فا ات تو وہ چڑیا آئی فجا التا اور میرے سروں پر منڈلانے لگی فضا النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام اتنے میں آئے اور دیکھا فقال من جاج ہی بے والدہ اس چڑیا کو اس کے لڑکے کی وجہ سے اس کے بچے کی وجہ سے کس نے پریشان کیا ہے ردو والا دہا اس کے بچوں کو اس کی طرف لوٹا دو وہ را کرتا اور ایک چونچیوں کے گھر کو دیکھا قد ہر جس کو ہم نے جلا دیا تھا فکال من ہر رکھا کس نے اس کو جلایا بولنا نہ ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے کال فرمایا انگی آئی جو اجزا بن ناری اللہ نہیں مناسب ہے کہ آگ کی سزادیں کوئی سوائے آگ پیدا کرنے والے کے تو اس کا مطلب انسان ہی کو نہیں بلکہ کسی بھی جاندار کی تعزیب بینار مناسب نہیں ہے چلیے اللهم صل على المدينة دي هناك ال <سؤال> ام يخرج رجلا من الانصار وقال لنا تنحوا على انكم من قوتكم وطعامهم معنا قلنا قال فطر الى وركته فان قال ثم سايسعهم ما تنسعهم الله علينا رسولنا صلى الله اس بات کا بیان کہ آدمی جہاد کے واسطے اپنی سواری کرائے پر دے غنیمت کے آدھے حصے پر یا پورے حصے پر کوئی آدمی جہاد میں جا رہا ہے اس کے پاس سواری کا جانور نہیں ہے تو اس کو اپنی سواری دے دی کہ تمہیں جو کچھ غنیمت میں حصہ ملے گا وہ پورا حصہ یا اس کا آدھا مجھے دینا یہی یہ اجرت ہے اور یہی کرایہ ہے یہ جو حدیث آ رہی ہے اس حدیث کے پیش نظر امام احمد امن حنبل اور امام اوزائی کے نزدیک جائز ہے لیکن ایم ثلاثہ امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک اور جمہور علماء کے نزدیک جائز نہیں ہے کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ غنیمت حاصل بھی ہوگی یا نہیں یہی یہ نہیں معلوم اور اگر حاصل ہو تو کتنا ملے گا مقدار مجبور اور اجارہ ب اجرت مجھولہ درست نہیں ہے یہ تو اجارہ ہے کرایہ ہے نا اور اس میں اجرت کا متعین ہونا اس کی مقدار کا متعین ہونا ضروری ہے اور یہ کچھ بھی نہیں یہی یہ نہیں معلوم کہ غنیمت حاصل ہوگی یا نہیں اگر حاصل ہوگی تو کتنی حاصل ہوگی تو یہ اجارہ ب اجرت مجھولہ ہے اور اجارہ با اجرت مجھولا درست نہیں ہے رہا امام احمد ابن ام حمبل اور امام اوزائی کا اس حدیث سے استطلاح تو کہتے ہیں استطلاح درست نہیں ہے اس لیے کہ یہ صحابی کا فیل ہے کوئی حدیث مرفو نہیں ہے صحابی کا فیل ہے حدیث مرفو نہیں ہے تو واصلہ ابن اصقا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رضو تبوک میں جانے کا اعلان کیا فخارج ٹو الحلی میں اپنے گھر گیا پھر میں آیا وقد خارجہ اولولا صحابت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہلے ہی نکل گئے تھے تو چونکہ میرے پاس سواری کا جانور نہیں تھا اس وجہ سے میں پریشان تھا خوات مدینہ تھی میں مدینہ میں گھومتا رہا میں مدینہ میں گھوم کا انادی اعلان کرنے لگا اعلیٰ میں یا ملوں رجولنگ لہ شام بھائی سنو کون ہے ایسا جو ایک آدمی کو مراد خود اپنی ذات ہے جو ایک آدمی کو سواری دے دے یا سوار کرا لے اپنے ساتھ تو اس کے لیے اس کا غنیمت میں حصہ ہوگا فنادا شیخ المن انصاحب ایک انصاری شیخ نے ایک انصاری شیخ بولا فکالا اور اس نے کہا لانا ساہ ملا انح ملو اک بتن و تعام مانا ہمارے لیے اس کا غنیمت کا حصہ ہے اس شرط پر کہ ہم اسے باری باری سوار کریں گے اور اس کا کھانا بھی ہمارے ساتھ رہے گا پل تو نام میں نے کہا منظور ہے تال شیخ نے کہا پھر دیر کیا فصیح علا برکت اللہ چلو اللہ کا نام لے کر قال کہتے ہیں تو ما خیری صاحب میں روانہ ہوا اچھے ساتھی کے ساتھ حتہ افا اللہ علین یہاں تک کہ اللہ نے ہم کو غنیمت دی مجھے غنیمت میں حصے کے طور پر ملے چند اونٹ فسوخت میں ان اون اونٹوں کو ہار کر لایا حتہ اطائی یہاں تک کہ اس شیخ کے پاس پہنچا فخارا جا وہ باہر نکلا فقا دقیبت ابلی تو وہ اپنے اونٹوں میں سے ایک اونٹ پر بیٹھا سمہ کال پھر کہا سک ہننا ان اونٹوں کو جسے غنیمت میں پایا ہے پیچھے کی طرف چلاؤ کالا سک ہننا مک انہیں آگے کی طرف چلاؤ فقال اور آگے پیچھے چلا کر کے پھر کہا ماں ارا کالا اس کا اللہ کی رامن نہیں دیکھ رہا ہوں میں تمہارے اونٹوں کو مگر بہت اچھا بہت اچھے اونٹ ہیں کالا کہتے ہیں انہوں نے کہا ان نما یا غنیمت کلتی شرط لکا تو یہ تو تمہارے ہی وہ غنی ہے جس کی میں نے تمہارے لیے شرط لگائی تھی کہ جو بھی غنیمت میں ملے گا وہ تم کو دیں گے کالا تو اس شیخ نے کہا خود کالا اس کا یبناخی نتیجے اپنے اونٹ تم لے جاؤ فغیر رسانی کا اردنا تمہارے حصے غنیمت کے علاوہ کا میں نے ارادہ کیا تھا یہ میرا مقصد تھوڑے تھا میرا مقصد تو آخرت کا ثواب تھا یہ ان اونٹوں کو تم لے جاؤ تو اس میں جو ہے غنیمت کے میں ملنے والے حصے کو اجرت قرار دیا تھا نا کرایہ قرار دیا تھا اس کی بنا پر امام احمد عمل جائز قرار دیتے ہیں لیکن یہ تو مل گیا پہلے جس وقت معاملہ ہوا تھا اس وقت تو نہیں معلوم تھا نا کہ غنیمت ملے گا اور ملے گا تو کتنا ملے گا یہ کچھ نہیں معلوم تھا اس وجہ میں سلاسا کے نزدیک جائز نہیں پڑی حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارا رب ایسے لوگوں سے خوش ہوتا ہے ہمارا رب ایسے لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو جنت کی طرف لے جائے جائیں گے بیڑیوں اور زنجیروں میں ایسے لوگوں سے خوش ہوگا کہ جو لے جائے کھینچ جا... کر لے جائے جائیں گے جنت کی طرف زنجیروں اور بیڑیوں میں جہنمیوں کے بارے میں تو سنا تھا پڑھا تھا کہ وہ زنجیروں میں باندھ کر گھسیٹ کر لے جائے جائیں گے لیکن جنت میں بھی, بھی گھسیٹ کر اس کو لے جایا جاتا ہے جو جانے سے انکار کرے تو کوئی کہے گا نہیں nah, ہم نہیں جائیں گے جنت میں یہاں تک کہ اس کو گھسیٹا جائے پھر کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ مسلمان جن کفار کو جنگ میں قید کرتے ہیں اور میدان جنگ سے زنجیروں میں بیڑیوں میں باندھ کر لے آتے ہیں اپنے یہاں پھر وہ کفار جو ہے اسلام قبول کر لیتے ہیں سمجھے نا جس کی وجہ سے جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں تو گویا انہیں زنجیروں میں باندھ جوڑ کر اسلام کی طرف لایا گیا اور اسلام ان کو جنت میں لے گیا یہ مطلب ہے مسلمان جن کفار کو میدان جنگ سے قید کر کے اور زنجیروں بیڑیوں میں باندھ کر لے آتے ہیں ایسا ہوتا کہ بہت سے کفار اسلام سے متاثر ہو کر کے اسلام قبول کر لیتے ہیں اور جنت کا حقدار ہو جاتے ہیں تو گویا انہیں جوڑ باندھ کر کے اسلام کی طرف لایا گیا اور پھر وہ اسلام ان کو جنت میں لے گیا پڑھی یہ اوپر جو ابھی حدیث پڑھی اس پر ایک اشکال وارث ہوتا ہے کہ گز غز و کا قصہ ہے نا نادا رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم غزلت تبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزل تبو میں جانے کا چلنے کا اعلان کیا تو غزل تبو کے اندر تو لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی اور نہ ہی کوئی غنیمت حاصل ہوا کہ ان کو کہاں سے چند اونٹ مل گئے نہیں گز قصہ گز تبوک کا ہے اور غزل تبوک میں نہ لڑائی کی نوبت آئی اور نہ کوئی غنیمت حاصل ہوا تو پھر انہیں جو ہے حضرت واسلہ کو کہاں سے جو ہے یہ اونٹ مل گئے کہیں ناجائز طریقے سے تو کسی کا نہیں پکڑ لائے اصل میں ایسا ہوتا تھا کہ جب سفر لمبا ہوتا تھا اور راستے میں کہیں پر پڑاؤ ڈالتے تھے تو امیر لشکر جو ہے کوئی کوئی چھوٹا سا دستہ بنا کر کے کسی بستی کی طرف بھیج دیا کہ جاؤ تم اس بستی کو فتح کرو اور اس میں کچھ غلیمت حاصل ہو جاتا تھا یہاں بھی یہی صورت پیش آئی کہ تبوک کے قریب ایک بستی دومت الجندل ہے تبوک کے قریب ایک بستی دو الجندل ہے ہرقل روم کی طرف سے اقیدر نامی ایک شخص وہاں حاکم تھا قیام تبوک کے دوران حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں آپ نے ایک چھوٹا سا دستہ بھیجا زمت الجندل کی طرف اور یہ بھی کہا کہ اقیدر کو اقیدر جو ہے بذات خود بڑا رئیس اور بہت ہی بڑا زمندار اپنے وقت کا نواب تھا کہ اقیدیر کو جہاں تک ہو سکے قتل نہ کرنا اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آنا چنانچہ اقیدیر کا ایک بھائی تھا وہ تو مارا گیا لیکن خالد نے ولید نے اقیدیر کو گرفتار کر لیا اور اس نے کہا کہ تمہیں اس شرط پر چھوڑیں گے کہ میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو وہ آیا بات چیت ہوئی اور پھر مسالحت ہو گئی یعنی دومت الجندل تو فتح ہو گیا مسالحت ہوئی مالے مسالحت دو ہزار اونٹ آٹھ سو گھولے چار سو زرہیں چار سو نیزے یہ دو جزیہ دے کر کے رہو تو یہ دیکھو مال حاصل ہوا اس طریقے سے وہاں تبوک میں نہیں بلکہ یہ مال دو الجندل سے حاصل ہوا تھا اچھا بھائی نہیں آئیں گے اہ? اہ? پھر پھر پڑھو جاء له ان قال هذا فنار روايه ابن صادق للعلماء قد قال هذا قد قال هذا الله صلى <تصفيق> الله عليه وسلم عاشوا غالبين للشركيه وقمتم لهم وها هم يشول الغرب على بني بنو شديد الذبي فخرجنا حتى الى قمر الجدي لكن قال <تصالح اله> ارے تمہیں کسی شیخ ہی سے پڑھنا میں بھی شیخ ہوں کیا ہوا بابن فل آسیری یو سپور <تصالح اله> قیدی کو باندھا جا سکتا ہے یا نہیں کمرے میں ڈھکیل کر کے دروازہ باہر سے بند کر دیا جائے یا باندھا بھی جا سکتا ہے بھاگنے کا ڈر ہو محمد ابن زیاد کہتے کہ میں نے حضرت ابو حرا کو فرماتے ہوئے سنا نہیں ہاں جندو کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن غالب لئیسی کو ایک سریے میں بھیجا میں بھی ان میں تھا اور انہیں یہ حکم دیا تھا کہ وہ بن المولوح پر حملہ کر مقام قدید میں فخر جنا ہم لوگ روانہ ہوئے مدینہ سے یہاں تک کہ قدید پہنچے تو ہمیں حارث ابن نے برسا ملا فعض نہ ہو ہم نے اسے پکڑ لیا فقال تو اس نے کہا انما جیت عرید الاسلامہ مجھے پکڑ مجھے کیوں پکڑ رہے ہو میں تو اسلامی لانے کے لیے آیا ہوں میں تو اسلامی لانے کے ارادے سے آیا ہوں وہ انما خرط اللہ رسول اللہ صاحب وسلم اور میں نکلا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کے لیے فق ہم نے کہا انتقل مسلم اگر تم واقعی مسلمان ہو لم یزور رکاری بات نہ تو ایک دن ایک رات ہمارا باندھنا تم کو کیا نقصان پہنچاتا ہے اگر تم واقعی مسلمان ہو تو ایک دن کے لیے ہمارے باندھنے سے تمہارا کیا بگڑتا ہے وہ ان تک ان غیر ہزار اگر تم اس کے علاوہ ہو میں چال چل رہے ہو تو نستا سکوم کا ہم تمہیں باندھ کر کے اپنا اطمینان کرنا چاہتے ہیں خیر ہم نے اس کی بات نہیں سنی فرشدد نہ ہو وساکر ہم نے اس کو خوب مضبوطی سے باندھ لیا تو, تو قید کرنے کے بعد نا مالوا کی قیدی کو باندھنا جائز ہے بڑھا <سؤال> <سؤال> قال عنه عنه يقول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا من ابن نجد فجأت رجل من منه أنه فلا يقال يوم ثمامته وتاهل سجدوا أرض الجمامة فقرطوه بسالية من سوار المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعد عندنا يا ثمامة قال عندي يا محمد خير منه تغفل تغفل زالمين وإنكم عندهم على شاكهم تد وال المعرف ف سصام منمااش فذك ورول الله سط مع ووسنما عكر الغذما قال له مع ع غيا ثمه فعاذا مثلعاد الكلامي فضك وررسول حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول وسلم نے ایک قافلہ بھیجا نج کی طرف فجات برجلی ممبنی حنی فتح چکال اللہ سمامت بن اصال سعید اہل یمام تو اس قافلے کے لوگ پکڑ لائے قبیلے بنو حریفہ کے ایک آدمی کو جس کو سمامہ ابن اصال کہا جاتا ہے وہ یماما والوں کا سردار تھا فارہ بطو من سوار المسجد اس کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا یعنی مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا فخرج علیہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے فقال پوچھا ماذا اندکا یا سماما سماما تمہارے ذہن میں کیا ہے ماذا اندکا سامان تھوڑے پوچھے کہ تمہارے پاس کون سا سامان ہے مراد یہ ہے کہ تمہارے ذہن میں کیا ہے کیا ارادہ ہے اسلام قبول کرنا ہے نہیں یہ مطلب تھا ماذا اندکا یا سماما سماما تمہارے ذہن میں کیا ہے خال اس نے کہا اندیا محمد خیر اے محمد میرے ذہن میں اچھا ہی ہے وہ ہے کہ ایمان لانے کا ارادہ ان تخت التخت الزا اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو پھر آپ قتل کریں گے واجمدم شخص کو یعنی میں واقعی قتل کیے جانے کا مستحق ہوں تمہاری شریعت کے اعتبار سے ایک مانا سمجھے اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو قتل کریں گے ایک زادمین یعنی ایک واجب الدم شخص کو واجب کسے کہتے ہیں جسے قتل کرنا جس کو قتل کرنا واجب ہو دوسرا مانا کہ مجھے کمزور نہ سمجھنا اگر آپ مجھے قتل کریں گے وہ آپ قتل کریں گے اس کے خون کا بدلہ یعنی دیت کا مطالبہ کرنے والوں کو میرے پیچھے بہت بڑا خاندان ہے وہ یوں تھوڑے چھوڑیں گے اور آگے آ رہا ہے کہ بعد نسخوں کے اندر ہے زا ذمن کے بجائے زا ذمن بمانا حرمت اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ قتل کریں گے ایک حرمت والے یعنی ایک محترم شخص کو جو اپنے قبیلے میں بہت محترم ہے وہ ان تن اور اگر آپ احسان کریں گے تن ام اللہ تو آپ احسان کریں گے ایک شکر گزار شخص پر و ان کن یہ تو دو باتیں اچھی کہیں اس نے لیکن تیسری بات بہت گھٹیا کہی وہ انکن تھا تو اور اگر آپ مال چاہتے ہیں فصل تو مانگیے تامین ماشا آپ کو دیا جائے گا جتنا چاہیں گے فتح کہو رسول اللہ حتّہ کان الغد یہاں تک کہ اگلا دن ہوا سما کال علوم پھر سے پوچھا ماں ان دیکھا یا سماما سماما تمہارے ذہن میں کیا ہے آدا مسلا عادل کلام اسی طرح اس نے بات دوہرائی فتح رسول اللہ صاحب غد یہاں تک کہ اگلے دن کے بعد کا دن آیا اگلے دن کا بعد کا دن آیا اگلے دن کو کیا کہتے ہیں ہاں اچھا اور انگلش میں ہاں ٹو مارو اب پوچھا استاد نے کہ اور اس کے بعد والے دن کو تو اس نے کہا ٹو مارو کو ایک اور مارو آہ. تو یہاں بھی وہی ہے تو اور فضا کرا مسلح فقال رسول اللہ صاحب وسلم اطلک سمامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھائی سماما کو چھوڑ دو چھوٹ گئے فن تلا کا علا نقل قریبی تو وہ سماما مسجد کے قریب ایک باغ میں گئے فن وہاں جا کر حسل کیا سما دخل المسد پھر مسجد کے اندر آئے اشد اللہ, اللہ محمد العبد الرسول وہ ساکل حدیثہ اور پوری حدیث بیان کی اس کے بعد کس نے سمامہ نے ارے رابی نے کالا عیشہ عیسیٰ کہتے ہیں اخبارانہ کہ ہم کو ہمارے استاد لئس نے بتایا و اور کہا زا یعنی اوپر جو ایسا نا زا تو دا کے بجائے زا ضمن کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ قتل کریں گے حرمت اور احترام والے یعنی اپنے قبیلے میں محترم شخص کو پڑھو ایک حدیث اور پڑھ لو قالوا ان في قصاره ان قوم مدينه وسعود بن خزاعه قال يا اطرافي ما لهم على رؤوسهم ورق عبي قال والله ان ابنيه طواه قال وذلك قبل ان يرفعهم الانداب قال تقول سلطه الله مني لعندهم اذ من تذقيلها اولئك قصاره قد قضيا بينهم فرجعه الى بیتی ورسول اللہ سکر صاف علیه و سکر محیم وإن ابو یزیل سعید راہم دیناحی دیل حجرت مجموعه یلا او دا روکی بحضل ثم ذکر الحديث قال ابو دابو لبوما قتلى ابا جهر من احیشام وکالا ایم لدبا له ولم يعرفا فکتل ایرم جی یاحیہ ابن عبداللہ ابن عبد الرحمٰن ابن سعد ابن زرارہ کہتے ہیں قدما بن ہی نہ قدما بن بدر کے قیدیوں کو لایا گیا جس وقت بلایا گیا درا حالے کی ام مومن سودا بنت ج آل افرا کے یہاں تھیں ان کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ میں افرا کے دونوں بیٹوں اوف اور معوض کے قریب بدر کے قیدیوں کو مدینہ لایا گیا جس کو بھی لایا گیا درا حالے کی ام المومین حضرت سودا بنتظام آل افرا کے یہاں تھی ان کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ میں اوف افرا یہ دونوں بیٹوں اوف اور معوز کے قریب بدر میں تو یہ دونوں شہید ہو گئے تھے بدر میں تو یہ دونوں شہید ہو گئے تھے پھر کہاں گھر بیٹھے بھائی جنگ ختم ہونے کے بعد تو قیدیوں کو لایا گیا نا اور یہ تو وہیں تو بدری میں یہ دونوں شہید ہو گئے تھے آف ابن افرا اور معابد ابن افرا پھر کیا کہیں کہ ان کے قریب بیٹھے تھے دوسرا ترجمہ بدر کے قیدیوں کو مدینہ لایا گیا جسود بھی ان کو لایا گیا درہ آلے کی سودا بنتظام آل افرا کے یہاں ان کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ پہ تھی افرا کے دونوں بیٹوں عوف اور معوس کے سلسلے میں یعنی ان کی تعزیت کے سلسلے میں یہ دونوں شہید ہو گئے تھے تو ان کے گھر ان کی ماں کے پاس گئی تھی تعزیت کے لیے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سودا بنت ضما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردے کی کوئی پرواہ نہیں تھی چلی گئی وہاں ال افرا کے ہاں اس کا جواب دیتے ہیں دفع دخل مقدر کیا راوی کہتے ہیں وزا علی کا قابل ربا علیہ ہند الحجاب یہ حضرت سودا کا ال افرا کے یہاں جانا عورتوں پر پردہ مقرر کیے جانے سے پہلے کا واقعہ ہے اس وقت تک آئے حجاب نازل نہیں پال راوی کہتے ہیں تقول سودا کہ حضرت سودا فرماتے ہیں ولہ اند از اتیت بخدا بھی میں انہیں آل افرا کے یہاں تھی از اتیت کی <تصفح> قیدی لائے گئے فقیلہ اور بتایا گیا ہا ارارا قد اتیا نہیں یہ ہے بدر کے قیدی جنہیں لایا گیا ہے فرجاتو تو تھی میں اپنے گھر لوٹ آئی درا لے کے رف اللہ آسم گھر ہی پر تھے وہی تو اچانک دیکھا ابو زیب سہیل ابن نے کو اپنے حجرے کے ایک گوشے میں درا حالے کی اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے رسی میں بس یہی ترجت الباؤ سے مطابقت ہوگی کہ قیدی کو باندھا جا سکتا ہے تو اچانک, اور آچانک دیکھا کہ ابو یہ دیر سہیل ابن عامر مشرق جرے کے ایک گوشے میں ہے درا حال کی اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے ہیں رسی میں سما ذکر الحدیث پھر رابی نے پوری حدیث ذکر کی قال ابو داؤد ابو داؤد کہتے ہیں وہ عما کا تالا ابا جہریب انہی شام انہیں اور معذ نے افراد نے قتل کیا تھا ابو جہل نے ہشام کو وکانا انتدبا لہو والا مارفا ہوں اور ان دونوں نے ابو جہل کو قتل کرنے کی ٹھان لی تھی حالانکہ ابو جہل کو پہچانتے نہیں تھے ابو جہل کے قاتل کون ہیں راجے اور صحیح روایت یہ ہے کہ ابو جہل کے قاتر معاذ ابن افرہ معوز ابن افرہ اور معاذی نام کے ایک اور ہیں غالب ال ابن ابن امر ابن شرابی مطلب اوف ابن افرا کا نام اس میں نہیں ابو جہل کو قتل کرنے میں افرا کے قتل کرنے میں شریک افرا کے دو بیٹے تھے لیکن اوف ابن افرا اور معوز ابن افرا نہیں بلکہ معذ ابن افرا اور معوض ابن افرا یہ دو بیٹے تھے سمجھے آف کا نام بہت ہی ساز اور نادر ہے اور یہ جو کہا کہ انہوں نے ٹھان رکھی تھی قتل کرنے کی اور جانتے نہیں تھے جانچ واقع یہی ہوا کہ وہاں مکان جنگ کے اندر وہ ادھر ادھر, ادھر تلاش کر رہے ہیں تو عبد الرحمان ابن اوف مل گئے اسے پوچھنے لگے اجی ابو جہل کہاں انہوں نے کہا کیا کرو گے تم کہا ہم تو اس کو ماریں گے کہا اچھا ٹھیک ہے دیکھوں گا تو بتا دوں گا عبد نے آف کی جب نظر پڑی ابو جہر پر تو انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ ہے بس پہنچ گئے دونوں بھیڑ گئے نمٹا دیا اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بھی شریک تھے اس کو ٹھکانے لگانے میں سمجھے نہیں دور دورہ میں گولی بام کروات کا رواج چڑھ جسے حملہ اور ہوتا تحریک بنار میں داخل ہے نہیں ہم کا کوئی اسلامی تحریک کے علمبردار کیوں نہ ہو جبکہ ان کا عنصر آگ ہی تو ہے ہاں کیا اس کو تحریک کہتے ہیں اور فیم میں اس کو تحریک کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کے شکار پر اگر بندوق کی گولی چلاؤ تو کیا کرو گے کبھی بھی تم پوچھو تو اس کا تو کتاب پڑھتا رہتا ہے اگر مر جائے بندوق کا چھڑا اس کو لگا اور مر گیا تو کیا اس کو مچا لیں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 samjhayega wala main ye hai aapki wali baat hai la verdad de amor de Dios